قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ن علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرمبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقینا نقصان ہی میں بڑھایا ہے اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اے اللہ آپ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے قوم, قوم نوح, نوح کی نوح روش, روش نوح علیہ السلام نے اپنی گزشتہ شکایتوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی قوم کے لوگوں کی اس روش کو بھی بیان کیا کہ میری پکار کو جو ان کے لیے سراسر نفع بخش تھی انہوں نے کان تک نہ لگایا ہاں اپنے مالداروں اور بے فکروں کی مان لی جو آپ کے اے اللہ امر سے بالکل غافل تھے اور مال و اولاد کے پیچھے مست تھے گوفل واقع وہ مال و اولاد بھی ان کے لیے سراسر و بالجان تھا کیونکہ ان کی وجہ سے وہ پھولتے تھے اور اللہ تعالی کو بھولتے تھے اور زیادہ نقصان میں اترتے جاتے تھے ولیدہ کی دوسری قرآت ولیدہ بھی ہے اور ان رئیسوں نے جو مال و جاہ والے تھے ان سے بڑی مکاری کی کبار کبار دونوں معنی میں کبیر کے ہیں یعنی بہت بڑا قیامت کے دن بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ تمہارا کام دن رات مکاری سے ہمیں کفر و شرک کا حکم کرنا تھا اور ان بڑوں نے ان چھوٹوں سے کہا کہ اپنے ان بتوں کو جنہیں تم پوجتے رہے ہو ہرگز نہ چھوڑنا قوم, قوم نوح قوم کے بتوں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کو کفار عرب نے لے لیا اور دومت الجندل میں قبیل قلب ود کو پوجتے تھے حزیل قبیل سواع کا پرستار تھا اور قبیل مراد پھر قبیل بنو غطیف جو جرف کے رہنے والے تھے یہ شہر سبا کے پاس ہے یعوت کی پوجا کرتا تھا ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا آل دل قلع قبیل ہمر نثر کا ماننے والا تھا یہ سب بدھ در اصل قوم نوح کے صالح بزرگ اولیاء لوگ تھے ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کے عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کریں چنانچہ انہوں نے وہاں نشان بنا دیا اور ہر ہر بزرگ کے نام پر انہیں مشہور کیا جب تک یہ لوگ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ کی پرستش نہ ہوئی لیکن ان نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کے مر جانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ آئے ب جہالت کے انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان ناموں کی پوجا پارٹ شروع کر دی یہ روایت بخاری میں ہے شرک کا سبب, سبب اندھی, اندھی عقیدت, عقیدت ہے اکریمہ دہاق قتادہ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں محمد بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بزرگ اللہ کے عبادت گزار اولیاء اللہ آدم اور نو علیہ السلام کے سچے تاب دار فرمان صالح لوگ تھے جن کی پیروی اور لوگ بھی کرتے تھے جب یہ مر گئے تو ان کے متقدمین نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور شوق عبادت ان بزرگوں کی صورت دیکھ کر بڑھتا رہے گا چنانچہ ایسا ہی کیا جب یہ لوگ بھی کھب گئے اور ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں یہ گھٹی پلائی کہ تمہارے بڑے تو ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور انہی سے دعا مانگتے تھے چنانچہ انہوں نے اب باقاعدہ ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستی شروع کر دی حافظ ابن عساکر کے اللہ علیہ شیخ علیہ السلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے چالیس بچے تھے بیس لڑکے بیس لڑکیاں ان میں سے جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان میں حابیل قابل صالح اور عبدالرحمن تھے جن کا پہلا نام عبد تھا اور ود تھا جنہیں شیث اور حیبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے تمام بھائیوں نے سرداری انہیں کو دے رکھی تھی ان کی اولاد یہ چاروں تھے یعنی سوا یغوث یعوق نصر عروہ بن زبر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بیماری کے وقت ان کی اولاد ود یغوث یعوق سعا و نصر تھی ود ان سب میں بڑا اور سب سے نیک سلوک تھا ابنِ ابی حاتم میں ہے کہ ابو جعفر نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں نے یزید ابن المحلب کا ذکر کیا آپ نے فارغ ہو کر فرمایا سنو وہ وہاں قتل کیا گیا جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش ہوئی واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیندار اللہ کا ولی مسلمان جسے لوگ بہت چاہتے تھے اور بہت معتقد تھے وہ مر گیا یہ لوگ مجاور بن کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا اور اسے یاد کرنا شروع کیا اور بڑے بے چین اور مصیبت زدہ ہو گئے ابلیس ملعون نے یہ دیکھ کر انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ اس بزرگ کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور تم اسے نہ بھولو سب نے اس رائے کو پسند کیا ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی جسے دیکھ دیکھ کر یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے اور اس کی عبادت کے تذکیرے رہتے تھے جب وہ سب اس میں مشغول ہو گئے تو ابلیس نے کہا کہ تم سب کو یہاں آنا پڑتا ہے اس لیے بہتر ہوگا میں اس کی بہت سی تصویریں بنا دوں تم انہیں اپنے گھروں میں ہی رکھ لو وہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور یہ بھی ہو گیا اب تک تصویریں اور بت بط بطور یادگار کے ہی تھے مگر ان کی دوسری پشت میں جا کر براہ راست انہی کی عبادت ہونے لگی اصل واقعہ سب فراموش کر گئے اور اپنے باپ دادوں کو بھی ان کی عبادت کرنے والا سمجھ کر خود بھی بت پرستی میں مشغول ہو گئے ان کا نام بدھ تھا اور یہی وہ پہلا بدھ تھا جس کی پوجہ اللہ تعالیٰ کے سوا کی گئی انہوں نے بہت مخلوق کو گمراہ کیا اس وقت سے لے کر اب تک عرب و عجب میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پرستی شروع ہو گئی اور مخلوق الہی بہک گئی چنانچہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے اے اللہ انہوں نے اکثر مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کی سرکشی ضد اور عداوت حق خوب ملاحظہ فرما چکے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی میں اور بڑھا دیجیے جیسے کہ موسا علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لیے بدعا کی تھی کہ اے پروردگار ان کے مال تباہ کر دیجیے اور ان کے دل سخت کر دیجیے انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہو جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں چنانچہ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور قوم نوح بسبب اپنی تکذیب کے غرق کر دی جاتی ہے